صورت الحج آیت نمبر پچیس مسجد حرام سب مسلمانوں کے لیے ہے خواہ وہ وہاں کے مقامی ہوں یا باہر سے آئے ہوں سب کو وہاں عبادت کرنے اور ٹھہرنے کا مساوی حق حاصل ہے اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنا بہت بڑا جرم اور ظلم ہے جو مشرقین نے غذبہ حدیبیہ کے موقع پر خاص طور سے ڈھایا تھا اور مسجد حرام میں گمراہی شرارت اور بے دینی کے کاموں کی ہرگز اجازت نہیں ہے جو ایسا کرے گا اسے سخت سزا اور عذاب کا سامنا ہوگا آیت نمبر چھبیس کعبہ شریف کا نشان مٹ چکا تھا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ صلاحت و سلام کو اس کا مقام دکھایا اور خالص توحید پر اس کی بنیاد اور تعمیر کا حکم فرمایا اور شرک سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور اس گھر کو طواف نماز اور دیگر عبادات کے لیے پاک صاف رکھنے کی تاکید فرمائی آیت نمبر ستائیس حضرت ابراہیم علیہ صلاحۃ و سلام کو حکم فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں یہ اعلان اللہ تعالی نے ہر روح تک پہنچا دیا اس اعلان پر لبیک کہنے والے ذوق و شوق کے ساتھ بہت دور دور اور ہر جگہ سے طرح طرح کی سواریوں پر یہاں آئیں گے آیت نمبر اٹھائیس اعلی ایمان یہاں آئیں گے طرح طرح کے فائدے اور منافع پائیں گے اور خاص جنوں میں یہاں خوب اللہ تعالی کا ذکر کریں گے اور قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی اللہ تعالی کا ذکر کریں گے اور ان کے لیے اجازت ہوگی کہ خود بھی قربانی کا گوشت کھائیں اور محتاجوں فقیروں کو بھی کھلائیں آیت نمبر انتیس جب مناسب کے حج پورے کر لیں تو نہا دھو کر اپنی میل کچیل دور کریں اور حج کے باقی واجبات اور کوئی نظر یا منت مانی ہو تو وہ پوری کریں اور کعبہ شریف کا طواف کریں آیت نمبر تیس اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو احترام بخشا ہے ان کی تعظیم کرنا اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو بھاری سمجھ کر چھوڑ دینا یہی خیر کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو مویشی تم پر حلال کیے ہیں صرف ان کو ذبح کر سکتے ہو شرک اور بت پرستی کی گندگی اور جھوٹ سے خوب بچتے رہو آیت نمبر 31 ہر طرف سے ہٹ کر اور بچ کر صرف ایک اللہ کے رہو شرک انسان کو ذلت اور پریشانی میں ڈال دیتا ہے آیت نمبر 32 شاعر اللہ کی تعظیم شرک نہیں بلکہ دل کے متقی ہونے کی علامت ہے کعبہ شریف حرم شریف یہ سب شاعر اللہ میں شامل ہیں آیت نمبر تینتیس اپنے مویشیوں سے تم بہت سے منافع اور فوائد حاصل کر سکتے ہو مگر جب ان کو حج کی قربانی کا جانور یعنی حج بنا لو تو پھر ان سے نفع حاصل نہ کرو بلکہ حرم شریف پہنچا کر قربان کر دو آیت نمبر چونتیس پینتیس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کا عمل پہلی امتوں سے چلا آ رہا ہے تمہیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے پس تم بھی صرف اللہ بہ دہ الا شریک ال کے نام پر قربانی کیا کرو اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ماننے والوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والوں کے لیے بڑی بشارت ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقی ذکر اللہ تعالیٰ کے خوف اقامت صلات اور سخاوت و انفاق کی صفات رکھتے ہیں آیت نمبر چھتیس حج کی قربانی کے اونٹ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں اور اونٹوں میں اور ان کو ادب سے لے جا کر اچھی طرح اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرنے میں تمہارے لیے بڑی خیر ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرو اور ان کا گوشت خود بھی کھاؤ اور مانگنے نہ مانگنے والے فقیروں کو بھی کھلاؤ اور اس پر شکر ادا کرو کہ اتنے بڑے بڑے اونٹ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں آیت نمبر سینتیس قربانی دل کی خوشی سخاوت، ایمانی جذبہ اور اخلاص سے کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں اس تک تو تمہاری نیت اور تقویٰ پہنچتا ہے نعمت ہدایت اور نعمت قربانی پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرو اور ہر عمل خوش دلی سے ادا کیا کرو